شور کی سطح مختلف ہو جائے تو یہ صبح اور شام رات اور دن مہینے اور سال یہ جی سب ختم ہو جاتے ہیں جیسے سوتے ہیں یہ سب ختم ہو گئے ہوئے ہوتے ہیں سوچتے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی دوسرا شعور کیونکہ ہوتا ہی نہیں اس لیے ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا اس وقت زبان کا ضرور اگر اس طرح سے بدلے तो یہ جو ہے سیریل टाइम یہ تو نکل جائے اور اس टाइम کا نام ہے ان کے نزدیک ڈیوریشن لیس ٹائم وہ آئے یا سیس جو ہے یہ جو ہم نے ریلیٹیو بٹوین ٹو تھنگس ہم نے کہا ہے یہ نکل جائے اور اسپیس جیسے ہم کہتے ہیں وہ ہی آئے تو وہ کہتے ہیں کہ پھر یہاں سے لے کے عرش تک یہ کوئی فاصلہ نہیں رہتا نہ ہی یہ چیز رہتی ہے کہ صاحب اتنے وقت حضور گئے اور اتنے میں واپس آ گئے وہ جو کہتے ہیں کہ گئے تو کم ہل رہی تھی واپس آئے تو ابھی ہل رہی تھی تو وہ جو چیز ہے شعور کے بدل جانے سے اسپیس اینڈ ٹائم کا کانسپٹ جو ہے زمان اور مکان یہ مختلف ہو جاتا ہے کانسیپٹ اس کانسیپٹ سے جو شور کی سطح کے سکتا یہ, یہ اس لیے یہ چیز لاتے ہیں کہ یہ سمجھاتے ہی ہیں کہ یہ جو ہمارے ہاں روایات میں یہ چیز ہے یہ انسٹنٹینئسلی ایک ہی سانیہ کے اندر حضور اتنا کچھ طے کر کے واپس بھی آئے تو اس میں زمان کوئی نہیں رہتا یہ لمبائی یا فاصلہ کوئی نہیں رہتا نہیں کے نہیں ہوتے ہیں تو یہ شعور کی تبدیلی سے زمان اور مکان کا یہ جو سیریل اور کمپلیٹ اسپیس ہے یہ بدل کے زمان اور مکان یہ ڈیوریشن لیس اینڈ ڈسٹینس لیس رہ جاتا ہے اقبال اس کے متعلق کہتا یہ ہے کہ اب شعور گوئی مزدو دور یہ جو تم نزدیک اور دور کی بات کرتا ہے یہ تو شعور کی وجہ سے ہے ایس میں راج انقلاب اندر شعور شعوراج کیا ہے شعور کے اندر ایک انقلاب ہے یہ جو انقلاب ہے شعور کے اندر وہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو میڈیٹیشن وغیرہ یہ تصوف کی رہائشیں یہ مراقبے یہ جو ایک پروسیس ہے اس پروسیس سے شعور کے اندر اس قسم کا انقلاب آ جاتا ہے کہ وہ یہ جو بود ہے ٹائم کا اور اسپیس کا یہ کام ہونا شروع ہو جاتا ہے اور کام ہوتے ہوتے پھر اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ جہاں نہ یہ صبح اور شام کی کوئی کمیز رہتی ہے نہ نزد اور دور کا کوئی فرق باقی رہتا ہے ٹائم ڈیوریشن لیس ہو جاتا ہے اسپیس سمٹ جاتی ہے اور وہاں پہنچنے کے بعد اس کا آخری منتہا جو ہوتا ہے وہ ہے وول اول اول وخر و ظاہر و باسن اول و آخر ٹائم کے لحاظ سے ڈیوریشن لیس اور ظاہر اور بادل اسپیس کے اعتبار سے دور رہتی ہے ڈسٹینس لو کہ یہ ہے انتہائی مقام وہ تو خدا کو حاصل ہے لیکن جب انسان خدائی شعور اپنے اندر بیدار کاٹا چلا جاتا ہے تو وہ یہ جو ہے وہ دے زمان و مکان یہ چیزیں ریلیٹیو ٹرم جو ہے یہ اوٹتی چلی جاتی ہیں اور یہ ایپٹیوڈ چیزیں جو ہیں یہ آتی چلی جاتی ہیں پھر اس کی یہ کیسیت ہوتی ہے کہ وہ یوں بیٹھا ہوا آنے والے ہزار سال کے واقعات کو اپنے سامنے دیکھ لیتا ہے کیونکہ آنے والا ہزار سال ان کے لیے ہے جن کے شعور کی سطح ابھی سیریل ٹائم میں ہے جب سیریل ٹائم سے یہ اونچا چلا جاتا ہے تو جس طرح خدا کے سامنے نہ اول ہے کوئی شہ نہ آخر ہے نہ پاسٹ ہے نہ پریزنٹ ہے نہ فیوچر ہے جسے اقبال کہتا ہے دی اٹرنل نو خدا کے سامنے تو نو ہے کسی طرح سے جو انسان اپنے اندر اس قسم کے شعور میں تبدیلی پیدا کر لیتا ہے اس کے لیے بھی یہ ٹائم کی لمٹ جو ہے یہ ہڑتی کری جاتی ہے تیز کی بھی ہٹتی کری جاتی ہیں لہذا یہ جو چیزیں ہمارے ہاں مشہور ہیں کہ حضرت صاحب یہاں بھی تھے اور حضرت صاحب نے مکے میں نماز بھی پڑھی وہ کہتا ہے وہ اس وجہ سے تھی تم اس لیے نہیں اس کو مانتے کہ تم اس ڈسٹینس کو اپنے ہاتھ کی کانشیسنیس سے بات کر یہ جو چیز ہے کہ یہاں جو چیز ہے حضور میں یعنی کسی یہ حضرت صاحب نے آنے والے واقعات جو ہیں ان کو بتایا تمہارے نزدیک وہ مستقبل ہے فیوچر ہے اس کے نزدیک وہ نو ہے کیونکہ وہ اس مقام پہ پہنچ گیا ہے یہاں یہ پاس پرزینٹ اور فیوچر کا جو سیریڈ ٹائم ہے یہ ختم ہو جاتا ہے اور ایک نو حال اس کے سامنے ہوتا ہے وہ اس لیے قیامت تک چیزیں جو ہے وہ اس کے سامنے کھا جاتی ہے یہ ہے جی اس کے نزدیک میراج کیا بنیادی تھی اور یہ ہے اس کے نزدیک تصوب کی بنیاد اس سے یہ شخص چلتا ہے انقلاب اندر شعور اور شور کے بدلنے سے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ٹائم اینڈ اسپیس کے کانسیپٹ جو ہیں یہ بالکل مختلف ہو جاتے ہیں لہذا جو چیزیں تم اپنے اس کانسیپٹ کے ماتحت ناممکن کرار دیتے ہو اس کانسیپٹ کے ماتحت وہ ممکن ہو جاتی میں نے یہ چیز جو ہے وہ اقبال کا یہ فلپا سمجھایا ہے جس, جس کے اوپر وہ ساری تھیم اپنے ہاں کی جو ہے میراج کی اور اس کی جاوید نانے کی رکھتا ہے تصوص کی رکھتا ہے اور قرآن کے نقطہ نگاہ سے یہ سب کچھ افسانہ ہی افسانا ہے قرآن اختلاف میں لال بن جو ہے اس کو آیات اللہ قرار دیتا ہے وہ کبھی اس فرق کو مٹا کے اس کو آیات اللہ قرار نہیں دیتا تو یہ جو ہے نیل و نہار کا فرق وہ تاریخ کے اندر سیریل ٹائم کو دیتا ہے نو آیا نو کے بعد ابراہیم آیا ابراہیم کے بعد وہ آیا یہ جو چیز آ رہی ہے وہ پیش اور بعد کا جو فرق ہے اس کو برقرار رکھ رہا ہے تو جب خدا بھی ہمارے لیے اس تمام فرض کو ٹائم اینڈ سپیس کو اسی طرح رکھتا ہے جس طرح سے وہ سیریل ہمارے سامنے آتی ہے یا ہمارے شعور کی سزا کے اوپر آتی ہے دوسرے شعور کا تو اس میں کوئی فکر ہی ہے اور اگر یہ کوئی چیز تھی تو نبی کے ساتھ تو یہ ہو سکتی اس کی واردات میں ہم سمکی نہیں ہو سکتے کوئی غیر از نبی شریف نہیں ہو سکتا یہ باقی جو کچھ بھی ہے جسے آپ یہ کہتے ہیں کہ انقلاب اندر شعور وہ انسائن کے انسان کے مائنڈ کی کوئی فیکلٹیز ہیں پتہ نہیں کتنی ہے ابھی ان کے متعلق تو ابھی علمی طور پر تقسیق ہی نہیں ہو سکی ہے وہ اب تقیق ہو جائے گی جس کے متعلق کو ہم سمجھ لیں گے کہ انسان کی مینٹل فیکلٹیز ہیں جو ڈیولپ ہوتی ہیں کون لوگوں سے وہ مختلف ہو جاتی ہیں جن کی ڈیولپ نہیں ہوتی اتنی سی چیز تو ہم روزمرہ میں دیکھ لیتے ہیں بڑے سے بڑا ریاضی کا سوال جس کو ہم وہاں کھڑے ہو کے کھیت کے کنارے ایک منٹ میں بتا دیتے ہیں وہ کسان بچارہ جو ہے وہ پانچ ویاں چھ ویاں ہوئی نا چھ ویاں تے پھر کھل جانا ہے گا یعنی یہ ذرا سا فرق روزمرہ کی زندگی میں نظر آ جاتا ہمیں تو یہ جو فیکلٹیز ہمارے ہاں کی ہیں صلاحیتیں جو ہیں قرآن ان صلاحیتوں کس جا کو قرار دیتا ہے ادھر ہے جی وہ پہلا بائے ہاتھ پہلا نیچے کا قرآن اس کے علاوہ کسی اور شعور کا اس سفر عرض پہ ذکر نہیں کرتا وہ شعور کی سطح کو بدلا ہوا بیان کرتا ہے آخرت میں جانا وہاں وہ یہ چیز کہتا ہے کہ یا وہ اٹھیں گے تو اس کے بعد وہ کہیں گے کہ ہم وہاں کتنا رہے وہ کوئی یہ کہے گا کہ صاحب کچھ تو جن رہے. وہ کہے جن کا کچھ حصہ رہے وہ پھر وہ کہتے ہیں کہ کسی اس سے پوچھو جس کو کچھ حساب یاد ہو وہ, وہ کہتا ہے کہ صاحب یہ ان خداوندی میں ہم رہے یعنی یہ جو ہے یہاں کے متعلق باقی سب کچھ یاد ہوتا ہے پہچان بھی ہوتی ہے لیکن ٹائم کا کانسیپٹ جو ہے نا وہاں قرآن کہتا ہے یہ کہ دوسرا بدلا ہوا وہ ہوتا ہے وہاں اس کانسیپٹ کے ماتحت وہ ٹائم نہیں ہوتا جس طرح خدا کا ایک ایک دن پچاس پچاس ہزار کا ہے نا نمت اور گون تمہارے کانسیپٹ سے جیسے تم پچاس ہزار سال کہتے ہو خدا کے نزدیک ایک آن ہوتی ہے یا ایک دن ہوتا ہے تو کانسپٹ کا فرق ہوا ہے نہیں اس طرح سے وہ اس سفا زندگی کے اس سفائے ارض کی زندگی کے بعد بھی جو زندگی ہے اس میں وہ کانسیپٹ جو ہے ٹائم کا اور میں سمجھتا ہوں فیس کا بھی ان نے وہ اس شعور کے اندر وہ تو تبدیلی بتاتا ہے کیونکہ جنت کے متعلق وہ کہتا ہے ارضوہ کا سماوات والا ارض وسوہ نہیں ارض کہ وہ جنت کی تو جنت کا جو ارض ہے وہ سماوات والا ہے تو اگر سماوات والا ساری جنت ہے تو وہ جانم کہاں یہ کہاں کہ سوال پیدا ہوا جب ہم ان کو لوکیلٹیز تصور کریں ہمارے موجودہ شعور کے اعتبار سے تو اگر ساری جنت ہے تو جہنم کہیں نہیں ہو سکتی جنم اگر کہیں ہے تو ساری جنت نہیں ہو سکتی لیکن یہ جب کانسپٹ بدل جائے گا اس کا اسپیس تھا آپ کے ہاں تو پھر یہ چیز ہے اور طرح سے کچھ ہو جائے گی لیکن قرآن بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم نے صرف مثال دے کے بات سمجھائی ہے کوئی آنکھ نہیں محسوس کر سکتی کہ اس کی ٹھنڈک کے سامان ہم نے کیا رکھے تو جب کوئی آنکھ اس سطح ارد کے اوپر ابھی اس کا احساس نہیں کر سکتی تو اس سطح ارب کے اوپر شعور میں اتنی تبدیلی جو یہ بتا رہے ہیں اس کا امکان کہاں ہو سکتا اس لیے یہ جو کچھ بھی ہے یہ انسان کی اپنی قوت ارادی صلاحیتیں جو مائنڈ کی ہیں مینٹل فورسز جو ہیں ان کی ڈیویلپمنٹ ہے جس کا تعلق دین سے کچھ نہیں روحانیت سے کچھ نہیں خدا سے کچھ نہیں رسول سے کچھ نہیں جس کا جیتا ہے یہ کر سکتا ہے وہ صرف گپ کے سامنے کر لیتا ہے آپ جی کے سامنے کر لیتے ہیں اس میں نہ صرف و تحید کا فرق ہے نہ اس میں قکر و اسلام کا فرق ہے اٹ از اونلی یہ فن یہ آرٹ ہے یہ اور ہر آرٹ کی طرح ڈیویلپ کیا ہے بہرحال یہ ہے وہ چیز کہ جو میں قرآن سے سمجھا ہوں اور اس لیے اس تحجی سے کہتا ہوں کہ یہ جس کو پہلی چیزیں یہ قرار دے رہے ہیں نا یہ سارے انقلاب اندر سے بہرحال کسی نہ کسی حد تک وہ حاصل تھا مجھے اور اس کے بعد یہ پھر دیکھ لیا کہ وہ صرف اپنے ہی مائنڈ کی کچھ فیکلٹیز تھیں کہ جن جو ڈیولپ ہوئی ہوئی تھیں اور ان سے وہ کچھ چیزیں ہو جاتی تھی جو ان سے نہیں ہوتی جن کی کی ڈولپ نہیں ہوتی ورنہ اس کے علاوہ یہ صورت نہیں ہے کہ یہ شعور کی تبدیلی وہ تبدیلی ہے کہ جسے ہم خدا کہہ سکتے ہیں کہ اس کے نزدیک نہ اول اور آخر میں کوئی فرق ہے نہ ظاہر اور بادل میں کوئی فرق ہے اور معصوم ایا معصوم تم صرف خدا کے لیے کہا جا سکتا ہے اس قسم کی اسپیس کے اندر جو یہ ہے نا کہ ڈسٹینس لیس ہو جانا یہ ہے نا جی ہوا صرف خدا کی بات کے لیے اس کے علاوہ اس صفائی ارب کے اوپر شعور میں یہ تبدیلی جو ہے یہ نہیں ہو سکتی مرنے کے بعد شعور کیا ہوگا وہ ہم آج نہیں کہہ سکتے یہاں جس چیز کو یہ کچھ کہا جاتا ہے وہ سوائے اس کے انسان کے اپنے مائنڈ کلب یا یہ مینٹل فیکلٹی uh, کی ڈیویلپمنٹ ہے اس سے کوئی تبدیلی پیدا ہوتی ہے اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں وہ نغوت بالکل اس کو ہم کنسیو نہیں کر سکتے کہ وہ کیا تھی اس میں تو جو کچھ یہ تھا وہ تھا لیکن وہ کیونکہ ختم ہو گئی ہے اس لیے اس کے متعلق کمپلیکیشن بھی نہیں ہو سکتی کہ کسی اور کے لیے پاسبل ہے یا نہیں ہے کیونکہ جب وہ خاصا نبوت ہے اور نبوت ختم ہو گئی اس کی پاسبلٹی وہی ختم ہو گئی اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے یہ ان چیزوں سے یہ, یہ نہیں ہے کہ کوانٹیٹیو فرق ہے اس کے اندر کیا کمیت کا نہیں فرق یہ ہے صرف یہ کوالٹیٹو فرق ہے کیفیت مختلف ہے اس کے لیے ڈگری کا فرق نہیں ہے. یہ لوگ ڈگری کا فرق بتاتے ہیں کہ نبی کا جو مشہور کے اندر تبدیلی ہوتی ہے ڈگری کے اعتبار سے بہت اونچی ہوتی ہے اور اس کے بعد جو تبدیلیاں یہ ہوتی ہیں ہوتی تو یہ ہیں اسی کیٹیگری کی لیکن یہ ذرا کم رہتے ہیں یہ قدم غلط ہے نبوت کی کوئی ڈگری نہیں ہو سکتی اس میں کوالیٹی اس میں ڈگری کا فرق نہیں ہو سکتا کوانٹیٹیو فرق ہی نہیں ہو سکتا نبوت ایک یکسر الگ ایک خصوصیت تھی جو ختم ہو گئی اور اس کے بعد اس اسنے کا کوئی حصہ آگے کسی کو نہیں مل سکتا کہ اس کے حصے نہیں ہو سکتے یہ مائنڈ کی فیکلٹیز ہیں آگے جو جاتی ہیں اس لیے اس کا تعلق روحانیت جسے آپ کہتے ہیں روحانیت کا تو لفظ قرآن میں نہیں ہے یہ ہے جی وہ چیز لیکن یہ جو بنیاد ہے آپ کے ہاں کے معراض کی اس کا نام جاوید نامہ کیوں نہ رکھ لیا جائے یہ ساری ہے ان کے ہاں انقلاب اندر شعور جس میں ٹائم اینڈ اسپیس کا کانسیپٹ جو ہے یہ مختلف ہو جاتا ہے اور اس بنیادوں سے یہ چلتا ہے اس بار شروع میں ہی اپنے ہاں اس چیز کو یہ بتا دیتا ہے کہ یہ ہے وہ چیز یہ اس نے منا جو پہلی ہے اس میں اس کے اندر اس کو واضح کر دیا کتاب کی ساری تھیم اس میں آ گئی ہے اور تھیم ساری یہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی ہے اس کو سمجھ لیا جائے گا تو جاوید نامہ سمجھ میں آ جائے گا اگر اس بنیاد کو نہ سمجھا جائے تو پھر جاوید نامہ کا پہلی گنا جاتی سمجھ میں نہیں آتی آگے تو ایک سر یہ بھی یہ تو اصطلاحوں کا فرق ہے نا انہوں نے پیور انٹلیکٹ کہہ دیا اس نے انقلاب اندر شعور کہہ دیا شعور کو انٹلیکٹ ہی ہوتا ہے نا صاحب ادھر ہمارے والے اس کو روحانیت کہہ دیتے ہیں وہ اس کو پیور انٹلیکٹ کہہ دیتے ہیں <coughs> سوال یہ ہے نہیں بات تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں مینٹل فیکلٹیز ہیں جب آپ انٹلیکٹ کہیں گے تو اس کا تعلق جو ہے وہ مینٹل ہو جائے گا سپرا ریشنل کوئی چیز نہیں رہے گی ان کے یہاں یہ چیز جو ہوتی ہے شعور سے ماورا ایک کوئی دنیا آ جاتی ہے شعور کو یا انٹرنیٹ کو جتنا جیچا ہے آپ ڈیولپ کرتے چلے جائیے ریفائن کرتے چلے جائیے وہ سبجیکٹ ٹو دی لوجیکل لاز رہتا ہے آلویز یہ یہ ڈفرینس اس طریقے معصور رکھیے گا انٹرنیٹ کی کتنی ہائر فارم کیوں نہ ہو دیٹ ول آلویز وی سبجیکٹ ٹو لاجک دی لاز آف لاجک ریزن کے تابیہ وہ رہے گا لیکن ان کے ہاں جو انقلاب اندر چور آتا ہے تصویر کے اندر یہ اباو دی اباؤ دیجک آ جاتا ہے یہاں کیوں سے یہ نہیں ہوتا کہ چونکہ یہ ایسا ہے اس کے بعد یوں ایسا ہوگا یہ ہے نا لا آف لوجک ان کے ہاں یہ چیز یوں نہیں ہوتی یہ یہ کیوں ہے جیسا نبی نہیں بتا سکتا تھا کہ یہ وہی کیسے آ گئی لا آف لاجک سے اباو ہوا نا خاصا نبو اسی طرح سے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تصور کی رو سے یہ تشور کے اندر انقلاب آئے گا یہ لا آف لاجک سے ابو ہو جائے گا <تصفح> جی ہاں کازن افیکٹ تو کہتے ہیں سائنٹفک ٹرم میں اور یہ جو ایکسپیرئنس کی ٹرم ہے اس کو لاز آف لاجک کہتے ہیں تو لاز آف لاجک سے یہ ابو ہو جائے گا یوں ہی یہ اس کو آپ نے ابو کیا اس سے تو وہ سپرا ہیومن ہو گیا سپرا ریشنل ہوگی سپرا فزیکل تو وہ ہو گئی جن کو کرامات آپ کہتے ہیں یعنی ان کا گہور لیکن یہ جتنا انٹرلیکٹ کے اندر یہ کہتے ہیں چینج آیا یہ جب بھی سپرا ریشنل ہوا لا آف لاجک کو دفاع اس نے کیا اور اس کو اوپر چلا لیا یہ تو یہ لگوت ہوگی لا لبوت کا جو شعور ہے وہ لا آف لاجک سے پرے ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایسا کس طرح ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے کیا لیکن نبوت کا کنٹینٹ جو ہے دا ریولیشن دیٹ از آل لیئر سبجیکٹ دیب لوجک بڑی عجیب چیز ہے ساری ان کے ہاں جو یہ کہتے ہیں آکر یہ جو کہتے ہیں وہ بھی سبجیکٹ دیب لاجک نہیں ہوتا یادیاں کھوکھ دے پہ نہیں بات نہیں مانے وہی اندر کر دے پیسے دیں یہ بات نہیں مانے کیا ہوتے ہیں یہ لاف لاجک سے اباب لے جاتے ہیں اس کے لیے لاف لاجک سے تو صرف نبوت اباب ہو سکتی ہے تو یہ جو چیز ہے نا آپ دیکھتے ہیں بنیادی طور پہ کس طرح سے اسلام کی خلاف نہیں جاتا بلکہ ختم نبوت کی غور کو توڑنے کے جاتا ہے یہ سارے تصورات جو انہوں نے دیے کہ اس قسم کا شعور کے اندر انقلاب اس کا کنٹینٹ جو واردات یا ایکسپیرینسیز ہیں وہ لاف لاجک سے اباب چلی جاتی ہیں وہ ان کو صرف نبوت بنا دیتی ہے اس کو بجلی کا فرض وہ صرف کر دیتے ہیں اور وہ بھی احترام کر دیتے ہیں کہ ذرا رسول کے مقام پہ ہی نہ جا لے لیں ورنہ ابن عربی جو ہے وہ نہیں یعنی وہ تقلط نہیں برتتا وہ اعلانیہ کہتا ہے کہ جس مقام سے نبی لیتا ہے اسی مقام سے ہم لیتے ہیں سی بات نہ نبوت کا جو کنٹینٹ ہے وہ لا آف لاجک کے تابعہ ہوتا ہے نہ ہم جو ہیں منتق کتابیاں ہوتی ہیں اب آپ نے سمجھا کہ وہ جو استضلال اور دلیل اور برہان کے خلاف لے کے یہ پھرکی سی ہوئی وہ کیوں پھر پائے استضلالیاں کیوبی بد پائے کیوبی سخت بے تمکین بدھ یہ استضلال کیا ہے لا آف لاجک یہ اپنے ایکسپیرئنس کو کبھی سبجیکٹ ٹو لا آف ہونے ہی نہیں دیتے وہ کہتے ہیں کہ لا آف تمہارے ہاں کا یہ تو یونیشت ہے یہ تو باطل ہے اس کی حیثیت ہی کچھ نہیں تصو کی بنیاد یہ ہے کہ دلیل اور برہان کو اس میں جو عمل اور دلیل اور برہان کی روح سے جو علم حاصل ہوتا ہے ان کے نزدیک وہ بڑا ہی کمزور ہوتا ہے یہ کیوں ہے یہاں یہ چیز جو ہے ہاں وہ اپنے واردات کو اس مقام پہ لے جاتے ہیں جہاں وہ لا آف لاجک کے تابع نہیں رہتا اور نبوت کا تو یہ تھا یعنی نبوت کے متعلق ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ وہ کیسے وہ علم حاصل ہو گیا ہر فکر کے متعلق ہم بتا سکتے ہیں یہ اپنے اس علم کو لا آف لاج سے عباب جو لے جاتے ہیں یہ در حقیقت نبوت ہے جس کا یہ دعویٰ کرتے ہیں ان کے علم کو ذرا لا آف لاجب کے ساتھ لے کے آئیے نقلے کے پیچھے پڑ جاتی ہے اب اقبال کے یہاں سے وہاں تک آپ دیکھیں گے دلے بھی چلی آئے گی یہ عقل اور عشق فرج اور دل ذکر اور فکر یہ سوز اور سال یہ متضاد ترم جو اس کے یہاں کی ہیں یہ ساری یہ ٹرم یہ جتنا اس کے یہاں کا وہ عشق دل نظر ذکر سوز یہ جو ہے یہ تو ہے وہ ریلم جو ہے ابو دی لاز آف لاجک اور اس کے مقابلے میں جو دوسری ہے وہ خرد نظر فکر یہ ساری لا آف لاجک کتابیں آتی ہیں جہاں جہاں دیکھیں گے آپ ان دونوں میں ٹکراؤ ہوتا ہوا یہ اس عقل اور فیرج اور یہ سیکر اور خبر کے پیچھے یوں بھی لٹ لے کے تھے سیرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں یہ وہ کیا بڑھ جاگے کہ اس کے پاس چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے یہ سارا جتنا بھی ہے یہ لئے آئے گا یہ ہے در حقیقت بنیاد یاد رکھیے اس کی جب بھی گفتگو آئے یا بات سمجھنے کی آپ کوشش کریں نا کہ تصوف میں اور جو قرآن نے دیا ہے اس نے فرق کیا ہے تو اس کو یہ سمجھ لیجیے گا کہ سو اپنی واردات کو کبھی بھی دیج آف لوجک نہیں لاتا وہ کہتا ہے یہ اس سے اباو ہے اور اس سے اباو قرآن کی روح سے صرف نبوت ہے اس کے علاوہ کوئی اور علم میں انسانی جو ہے لاز اف لاجک کے اباب نہیں جاتے اس لیے جہاں جہاں آپ دیکھیں کہ یہ لاجک کے پیچھے پڑ گئے ہوئے ہوں یہ سمجھ لیجیے گا کہ وہ دعوی کر رہے ہیں اپنے اس طرح علم کا جو لاڈ اف لاجک کے اباب کہنا جاتا ہے لاڈ اف نیچر سے اب جائے گی تو اس کے مظاہر کرامات یا موزے جن کو کہتے ہیں لیکن یہ نفس ایکسپیرئنس جس کو کہتے ہیں مسٹیکل ایکسپیرئنس جو ہے وہ سبجیکٹ بھی لاجک نہیں ہوتا یہ ہے جی جو بنیادی فرق ہے. اب اس کے کتابیں جب ہم آئیں گے تو اب اقبال سمجھ میں آ جائے گا جا آپ اب تو بھی سمجھ میں آ جائے گا جا آپ کے یہاں اب اس کے اشارے بھی سمجھ میں آ جائیں گے آپ کو اس لیے یہ بنیادی چیزیں جو تھی یہ نہایت ضروری ہے. یہ کتاب اس کے یہاں جی سب سے پہلے 1932 میں چھٹی یہ اس میں انتیس سے بتیس تک کریبن تین سال میں مکھی تھی بتیس میں یہ پہلی دفعہ چھپی تھی جب یہ پہلی دفعہ چھپی ہے تو اس کے پہلے ایک دیباچہ بھی تھا وہ دو شیر ہیں اگلا جو اس کا ایڈیشن چھپا ہے سینتالیس والا اس میں وہ نہیں ہے مجھے معلوم نہیں کیوں نہیں ہے کیونکہ وہ تو اقبال کی موت کے بعد چھپا رہا اگر وہ اپنے ہاں کوئی وسیع کر گیا تھا تو یہ الگ بات ہے لیکن کسی نے نہیں بتایا کہ وہ خود کہہ گیا تھا کہ یہ شیر نکال دو لیکن اس کے بعد کے ایڈیشن میں یہ نہیں ہے پہلا ایڈیشن میرے پاس تو پہلا ایڈیشن ہے آپ کے پاس پینتالیس یا اس میں بھی نہیں ہے وہ ہے نہیں یہ دو شیر خیال من ب تماشائے آس ماں بو جا رہا ہے ناجی خیال, خیال, خیال من بتماشائے آسمان بودس بدوش ماہو دس بدوش ماں ہو بہو سے بہو سے میرا خیال عالم خیال کے اندر میں آسمان سے اوپر کی دنیا کے اندر پہنچا ہوا تھا چاند میرے سندھے پہ تھا میرے میں تھی. مبر کہ تھی گبر کہ ہم ہی خاص داں نشیمن یہ نہ خیال کر کہ یہ پور ارض جو ہے یہی ہمارا نشیمن ہے کہ ہر ستارہ जहानस یا ہمیں خاصنا نشیمہ نماز کہ ہر ستارہ جہانست یا جہاں کہ ہر ستارہ یا تو کبھی بستی ہوئی دنیا تھی یا آج بھی دستی ہوئی دنیا اور یہ تو ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں تو چونکہ اب یہ ان ستاروں میں پہنچ رہا ہے اس لیے یہ کہہ رہا ہے کہ یہی نہ سمجھ کہ یہی عرض جو ہے یہی ہمارا نشیمن ہے یہ اس سے ان پر یہ جو ستارے ہیں یہ ان کی جو بستی ہوئی دنیا ہے میں ان کے اندر جا رہا ہوں جو بس کے اجڑ گئی ہے ان کے اندر نہیں جا رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم مناجات سے یہ بات کرتا ہے مراجاد کو سمجھنے کے لیے ایک چیز اقبال کی سمجھ لی تھی وہ ساری عمر اس نے اپنے آپ کو تنہا محسوس کیا اور تنہائی کے ہاتھوں یہ شخص روتا رہا اور اس میں شبح کی بھی کوئی بات نہیں کہ ذہنی طور پر جس مقام پہ وہ تھا وہ واقعی تنہا تھا اس قسم کے لوگ اپنے زمانے, زمانے سے آگے بڑھتے ہیں جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ابتدا میں یہ کہتا ہے کہ من شاید کہ من, من شاید نخشتی آدم از عالم دیگر کہ میں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ کسی اور دنیا میں پہلے آدم تا ہوا ہوں جتنی انتہا ہے اس کی بنائی کی اور یہ ابتدا ہے اس کی اور انتہا وہ کیوں رکھ خیش بر بستم ابھی خاص ہما گو چند باما آسنا بھو ولے کن کاسنا دان کی متاثر کے گفتگو باغ کے گفتوں اب کجا بھوج یہ آخری ربائی اس کے یمستا یعنی ان کی زبان پر تھا تو جس کی تنہائی کی یہ کیفیت ہو آپ سوچیے کہ اس سے گیت کیا رہی ہوگی اس سے آپ دیکھیں گے خاص طور پر زبور اعظم جو ہے وہ اس کے ہاں کی ایموشنل جو چیز جو ہے. بلندی کے اوپر پہنچی ہوئی ہے نا جو چیز جذباتی طور پہ وہ زبور اعظم ہے اس میں اس تنہائی کا رونا آپ نے رو سیکھ رہا ایک تنہائی تو اس کی ہے ایک تنہائی جو ہے وہ وادق الوجود کے صوفی کی ہے اس کی تنہائی یہ ہے کہ انسانی روح خدا کی روح کا ایک حصہ تھا وہاں سے وہ الگ ہی اس دنیا کے دلدل میں آگے پھنس گئی اب یہاں وہ تنہا ہے اور سیخ رہی ہے رو رہی ہے اپنی اصل کے ساتھ مل جانے کے لیے یہ دوسری تنہائی ہے اس کے اندر ہر انسانی روح تنہا ہے یہ وہ تنہائی ہے جس کی ابتدا کی مولانا روم نے اپنی مصروفی سے کہ بس نو از نئے کیوں حکایت نی کن بنسری سے سن جب وہ اپنی کہانی بیان کرتی ہے از جدائی ہاں شکایت لی کند بنسری کی یہ لئے نہیں ہے وہ جدائی کے نالے ہیں جو اس میں سے نکلتی ہے آگے اس نے ڈیولپ کیا ہے کہ نیستان یہ تھی تو اپنی اصل کے ساتھ کی وہاں سے جب کاٹا ہے اس کو تو اب اس کی ساری عمر روتے ہوئے گزر رہی یہ ہے وحبزل وزود یہ ہے ان کا تو سب یہ حقیقت میں ویدانت ہے ہندوؤں کا تو سب تھا یہ. یہی تھا جو ایران کے اندر گیا اور وہاں یہ آتشکدوں میں مُغ بچوں کے ہاں اس نے پرورش پائی اور یہی وہ چیز تھی جو پھر عیسائیوں کے ہاں ان کے جتنی بھی خانقاہیں تھیں ان کے ہاں پہنچی ذرا اس سے اختلاف تھا لیکن مسلمانوں نے جب شام میں خانقاہیں اپنی پوری بنائی ہے تو ان کے ہاں یہی تصوف تھا یہ واضح وجود والا جو ہایا اس کے لیے فلسفیانہ دلیلیں نہیں تھی ابل عربی نے اس کے لیے فلسفیانہ دلیلیں دی, دی دنیا تو کہتی ہے وہ اس کی عظمت ہے میرے نزدیک یہی ان کی ویکنیس ہے ان صوفیوں کی اثیت یہ ہے کہ یہ عقل کو ثابت کرتے ہیں عقلی دلائل سے ستیہ ناس اگر عقل ناقص ہے تو اس کے سارے دلائل ناقص ہوئے یعنی ان سے جب بات کیجیے یا ان کی کتابیں پڑھیے اکثر اس کی ناقصیب کے متعلق جتنی بات کرتے ہیں ساری اکڑی ہوتی یعنی اگر یہ ہمیں یہ کہیں کہ صاحب ہم نے وہاں دیکھا آسمان سے جا کے اصل کو مار پڑ رہی تھی تو وہ تو ہمارے لیے غریب نہیں ہے وہ ہمیں سمجھاتے ہیں اصل کی ناقیت ہمارے درائی سے اور آپ